شرمندگی ہے ہم کو بہت ہم ملے تمہیں خوشی تھے مگر ہم ملے تمہیں شرمندگی ہے ہم کو بہت ہم ملے تمہیں میں بھی کسی پلک میں ملا اپنے آپ میں وہ wow. میں بھی کسی پلک میں ملا اپنے آپ میں